خدوہ نمبر سرسٹ آپ علیہ السلام کا ارشادِ گرامی سقیفہ بنی سائدہ کی کاروائی کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لمن تہت الى امیر المؤمنین علیہ السلام انباؤ السقیفة بعد وفاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال علیہ السلام ما قالت قالت امیر امیر، قال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سقیف بنی ساعدہ کی خبریں پہنچی اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ انصار نے کیا احتجاج کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک امیر ہمارا ہوگا اور ایک تمہارا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے ان کے خلاف یہ استدلال کیوں نہیں کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نیک کرداروں کے ساتھ س سلوک اور خطا کاروں سے درگزر کرنے کی وسیعت فرمائی ہے لوگوں نے کہا کہ اس میں کیا استدلال ہے فرمایا کہ اگر امامت و امارت ان کا حصہ ہوتی تو ان سے وسیعت کی جاتی نہ کہ ان کے بارے میں وسیعت کی جاتی تو مقال علیہ السلام سما دقالت قرائش صلی عليه علیہ فقال علیہ السلام شجارت و ابا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ قریش کی دلیل کیا تھی لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے میں ثابت کر رہے تھے فرمایا کہ افسوس شجرے سے استدلال کیا اور سمرے کو ضائع کر دیا